جا امرونا وفارت ترور جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے ابر پڑا تنور کل رحم الفیح بالکل اسنین تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو وہ لگا اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والے اہل و عیال کو اللہ من سبق سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے حام سام اور یافس سام کی اولاد ہے وہ جو نیتے تمام ہمیں اب نقشہ دیکھا ہے حضرت ابراہیم بھی سامی ہے اور یہ قوم عاد بھی سامی قوم سمود بھی سامی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت اسام کی نسل ہے چوتھا بیٹا ان کا تھا یام یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے لہٰذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اب لکھ لیجیے سوال کرا لیجیے اپنی کشتی میں من زوجین اسنین ہر نو کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے وہ الحلہ اور اپنے گھر والوں کو اللہ سبق آ گئے اور مگر سوائے اس کے جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے ومن آمن اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے وما آمن اما اللہ کلیل اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور ڈی لٹل ان دونوں میں جو فرق ہے یہاں قلیل جو ہے دل اٹل کے معنی میں آیا ہے بالکل نہ ہونے کے برابر وکالر کبوفی ہے بسم اللہ مجرحہ اور حضرت نے فرمایا اب سوال ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے نربی الغفور اور رحیم ہے فی جبال اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں وہ نادا لوہ نبن اور لوہ نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یقینان یا کو وہ فی معذرین اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا یا بنیا کا اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ ولا تک کافرین اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ کالا جبلی اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کال اللہ, اللہ, اللہ, اللہ من امر اللہ علام رحیم حضرت ان نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عمر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے وہ حال ابین اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج ہائی ہوئی ان کے ماں بہن فقان امین المغرقین اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وکیل یار دبلائی با کے اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا بیا سماؤ اقلی اور اے آسمان تو بھی اب تھک جا جو بھی بارش آنی تھی اس طوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وغیر اور پانی سکھا دیا گیا وہ قز اور فیصلہ چکا دیا گیا وسط الجودی اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وکیل للقوم القالمین اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نسیم منسیا ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وہ نادا نوہ رب اور پکارا نوہ نے اپنے رب کو فقاد رب انبنی انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وہ ان نواد اقل حق اور تیرا وعدہ سچا ہے وہ ان تاحکم اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے کال یا نوح ان نحو لمن <اَحْلِك> انہوں نے اللہ نے جواب دیا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے ان عمل غیر و اس کے اعمال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیر سالے ہیں فلا تسل کبھی علم تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کا من امن الجاہلین اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ نام کی آج 35 اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلاں النا الجاہلین میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخترین الفاظ یہاں حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ نام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے انودکون امین الجاہلین یہاں میں صرف ذکر کر دیتا ہوں کہ یہاں جو اہل تشیوں کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو یہ بیوی تھی ضانیہ تھی ان کی رائے یہ ہے اور یہ بیٹا بھی جو ہے حضرت نو علیہ السلام کے سلب سے نہیں تھا تو یہ تعبیر وہ کرتے ہیں اس واقعے کی انہو من نہ یہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں یہ تمہاری نسل سے نہیں ہے انہو نہو غیر صالح یہ تو ایک غیر صالح عمل ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے لیکن اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو جو خبی سات الخبی سین بال خبی سون الخبی تو یہ چیزیں جو ہے اس کے حطوق کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے کال ارب میں علم حضرت انور نے کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے بھائی اللہ تعالیٰ خلی اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اکم من الخاصرین تو میں تو ہو جاؤں گا کسارا پانے والوں میں سلام منا و برا کاتن عالح ہم نے کہا روح اب اترو اس کشتی سے اترو بے سلام ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ و برا اور برکتوں کے ساتھ علیہ کا جو تم پر بھی وہ اعلیٰ اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوئے انسانی وہ ای حضرت یافس حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہے یہ خیال ہے واللہ عالم یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ویسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کراس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کی طرف سے ہوتے ہوتے وہ ہو سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنا تک یہ سب یافس کی نسلیں حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاخ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی انڈیا چلی گئی سندھ اور ہند اور ایک شاخ جو ہے سینائی پینسلا کراس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہیں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرینس جو کہلاتے ہیں تو یہ ایرینس جو ہے یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گریکس بھی ہیں اور ان میں رومنس بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں باقی جو ہے یورپین جو ہیں یہ اینگلو یہ ہیں حضرت یافتی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر سکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اتر ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو ریسز شمالی اقوام جو ہے اینگلو میں سے ہیں. لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ, اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے واللہ وعالم. تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے سلام و برقات ان امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی اور برکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جو اس کشتی میں سوار ہیں وہ عمم السلومت اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا سما یمسم منا اداب العلیم اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قومی ہود پر اور قومی سالے پر آیا ہے تل کبھی نمبا یہ غیر کی خبروں میں سے ہے جو وہی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماقن تک آلبہ انتہا قوموں کا اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی من قبل حاضہ اس سے پہلے فس تو اے نبی صبر کیجیے اناقبل متقد یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہل تقوی کا وہ نخواہ ہو دا یہ سام کی نسل کی ایک شاخ جو نیچے اتری ہے اور یہ پہنچ گئی ہے جزیرہ نمایا عرب کے تقریبا جو ساؤدرن ڈیزرٹ ہے جو آج کا اس کے اندر اور آج کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا ہودا کے بھائی ہُو کو کالا یا قوم میں بد اللہ مالک میرو ان تم اللہ مفترون انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تمہارا کوئی اللہ اللہ کے سوا نہیں ہے اور یہ باقی تم نے نام گھڑ لیے ہیں کوئی اور معبود نہیں ہے کسی کی حقیقت نہیں ہے یا قوم اللہ صاحب علیہ اجراء اور میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں ان اجریف فتح عنی نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا اف اللہ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بھائی آ قوم اس پر اور میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی چاہو توبہ کرو اس شرک کو اور مت پرستی کو چھوڑو صبح طبی لئے پھر اس کی جناب میں رجوع کرو یوں صرف سماڑا وہ آسمان سے تم پر چھاجوں پانی برسائے گا وہ یز کم قوت قوت کم اور تمہارے جو قوت اس نے اٹا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا ولا مجر نیند لیکن یہ کہ روحردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بن کر کہلو یا ہُو ما یہ کنابہ انہوں نے کہا کہ اے ہُ دیکھو تم کوئی ہمارے پاس صنعت لے کر نہیں آئے کوئی موجزہ لے کر نہیں آئے وما نہنو بے تاری کی آلیہ اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے وما نہنو لم نیند اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے ان نقول الا کر بازو آلیہ بسو ہم تو یہی کہتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہمارا خیال کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے ان کی نفی کی ہے تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یعنی تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے کوئی آسر تمہیں ہو گیا ہے تم پر پھٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی کالا انی اشد اللہ و شہدو حضرت حد نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہا ہوں. ام کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں بری ہوں بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں وہی بات جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں من مندو نہیں اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو فقید نہیں ابھی ان تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کاروائی کر لو کی دوں جو چاہنی چاہ چل رہا تم ضرور مجھے کوئی مہلت نہ دو توقل علی اللہ ربی و رب میں نے تو تبکل کیا ہے اپنے رب پر اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مامن دابت اللہ آخم ناسی نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں وہ ناسی بک اللہ انی عبدک و ابن و و ابن عبدک و ابتک ناسی بے معذنفی یا حکمک عدل الفی یا قداؤ وہ آخر جو ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں یعنی اس کی قسمت اس کی تقدیر اسے کیا ملنا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے ان ربی اللہ سے راطِ مستقین یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور سراط مستقیم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے وہی تبل فقط اب لگ تو کم ماؤسل تو پھر اگر تم پیٹ موڑ لو منہ پھیرو انکار کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا ماؤسل تو بے ہی و رب بھی قومن غیر پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا ولا تد ہوں شعہ اور تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے ان نہ ربی علاق الن شعین حفیظ یقین میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہ بان ہے و لما جا جب ہمارا حکم آ عذاب کا فیصلہ نہ جینا ہُدن وینما ہم نے نجات دے دی بچا لیا ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بے رحمت منا اپنی رحمت سے نہ جینا ہوں من عذابن غلیز اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاڑھے اور بھاری عذاب سے و تل کا آد ان جہاد یہ تھے عاد یہ تھی قوم بڑی زبردست قوم انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا وہ ا اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی یہ رسولوں سے مراد کیا ہے اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں آخر میں پھر رسول آتا ہے چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں بباؤ امرکل جب بار علی انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور وہ تھے وہ اطمرف یہاں سے ہی دنیا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت وہ یوم اور قیامت کے دن کے لیے بھی اللہ ان آد ان کفرو رب جاؤ قوم نے اپنے رب کا کفر کیا تھا اللہ بود ال قوم حوت سن لو پھٹکار ہے آج پر جو قومی ہود تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ علاسم سبودہ خاون صاحبہ اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے بستی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابری اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی خرابیاں آ گئی وہی شیطان نے ان کو پٹری پڑھائی وہی بت پرستی شروع ہو گئی وہی ان کے معبود ہو گئے تلاش لیے انہوں نے تو علاسہ خاون شاہا سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی سوالے کو اللہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہ انشا من اللہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے ابھارا ہے بنایا ہے زمین سے بس تام اور اس میں تم کو آباد کیا ہے پستا تو اس سے استغفار کرو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ سب متوبو الہ اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو ان نربی قریب و مجیب یقین من رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے کالو یا سال و قدم تفیدہ مرجوم انہوں نے کہا سال تمہار تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا اپنے اخلاق میں سمجھ میں فہم میں فطانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے تم آباؤ و اجداد کا نام روشن کرو گے یہ تم نے کیا کیا تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آبا و اجداد کے جو طریقے ہی ہیں یہ غلط ہے ان کا دین غلط ہے ان کے عقیدے غلط ہیں ان کے معبود جن کو ہمارے آباؤ اجداد پوچھتے آئے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے تم آباؤ اجداد کے لیے عزت کا ان کے لیے مزید دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے کالو یا صالح کا کن تبزینہ مرجو تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھی قبل ہاغا اس سے پہلے اتنحانا نابودا مایاب اباؤنا یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آبا و داد پوچھتے تھے مریم اور یقینا جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و ہیں ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں کالا یا قوم تمن کنت والا بئی رن ربی وہی بات انہوں نے کہی اے میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بہ یہ نہ پڑتا میری فطرت سلیم تھی تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا صاف ستھرا کردار رکھنے والا انسان تھا میری فطرت والے تھی وہ وَا آتا نہیں رحمت اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی اب وہی آ گئی. نبوت عطا کر دی گئی میں سنونی مین اللہ رسعت تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ اس کی پکر سے مجھے بچا سکے گا تقسیم تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے خسارے کے اندر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آبا و اجداد کا نام لوں اور ان کے کو شروع کر دوں تو تم تو میری تباہی کے اندر پیر ہو